حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم پانچ آدمی اگر سفر کر رہے ہو اور ہم میں سے کوئی بھی شریعت کا پابند نہ ہو کسی کی داڑھی نہ ہو پینٹ پینٹے ہو تو ہم لوگوں کے لیے اسلام کا یعنی شریعت کا کیا حکم ہے کہ ہم لوگ ان میں سے ایک ایمان چن لے یا ہم لوگ سب اپنی اپنی الگ نماز پڑھ لے شکریہ خدا حافظ جہاں تو مومن بھائی واقعاً ایسا مسئلہ ہو کہ کوئی آدمی شریعت پر عامل ملنا مشکل ہو انتظار کرنے کے باوجود وہاں تو آدمی کسی ایک کو امام بنا لے اس کا فرض ادا ہو جائے گا فرض صرف ادا ہوگا بہتر نہیں کیا انہوں نے لیکن جہاں یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ انتظار کریں گے تو کوئی شریع آدمی مل جائے گا تو پھر ایسے آدمی کے بے شر آدمی کے پیچھے نماز جائے گے نہیں ہے اس کا لباس بھی شریح ہونا چاہیے اور سنت بھی جو ہے چہرے پر وہ سجی ہونی چاہیے تو جہاں یہ پتا ہو کہ نہیں مل سکتا وہاں تو پڑھ لیں یہاں ملنے کی امید ہے یا مسجد ہے تو وہاں داڑھی نڈے کے پیچھے نماز نہیں پڑنی چاہیے اگر پڑھ لی تو اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا جی